باب نمبر ستائیس چہل روزہ خلوت کے کشو و کرامات کچھ لوگوں نے خلوت نشینی اور چلہ کشی کے معاملے میں فاش غلطی کی ہے اور غلط روش کو اپنایا ہے اور انہوں نے اس سلسلے کے کلمات میں تحریف کی ہے اور الفاظ کو غلط معانی پہنائے ہیں گویا شیطان نے ان کے نفس پر غرور کا دروازہ کھول دیا ہے اور وہ اس اخلاص کے بغیر جو خلوت نشینی کا حق ہے خلوت میں جا کر بیٹھ گئے ہیں ان لوگوں نے یہ سن لیا تھا کہ مشائق کبار اور صوفیا عظام سے خلوت نشینی کے موقع پر خلاف عادت عجیب و غریب واقعات یعنی کرامات ظاہر ہوتے ہیں بس اسی چیز کو وہ حاصل کرنے کے لیے خلوت گزیں ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ ایک روحانی بیماری اور تمام تر گمراہی او زلالت ہے خلوت نشینی کی اہمیت ہاں یہ درست ہے کہ صوفیاء کرام رحمہ اللہ نے خلوت نشینی اور عزلت گزینی کو محض اپنے دین کی حفاظت احوال نفس کی جستجو اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت بجا لانے کے لیے اختیار کیا ہے شیخ ابو عمر الغاتی الاغاتی سے منقول ہے کہ ایک عقل مند کے لیے اپنے انجام کی باتوں کا سمجھنا اس وقت تک آسان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان امور پر مضبوطی سے قائم نہ ہو جو ابتدائے حال میں اس پر واجب ہیں اور ان باطنی مقامات یعنی مراحل کی اصلاح نہ کر لے جن کی معرفت ضروری ہے جن کے ذریعے اسے معلوم ہو سکے کہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے یا تنزل کی بس طالب معرفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوت کے مواقع تلاش کرے تاکہ دوسرے مشغلے اس کی راہ میں حائل ہو کر اس کے اصل مقصد کو تباہ نہ کریں کہ صورت میں وہ جو چاہتا ہے اس کو حاصل نہ ہو سکے گا شیخ ظاہر بن الفضل نے باسناد متعد شیخ ابو تمیم مغربی کا یہ قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جو شخص خلوت کی جلوت یعنی صحبت پر ترجیح دے یعنی خلوت اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر الہی کے علاوہ تمام افکار سے خالی ہو جائے اور اپنے رب کی مراد کے سوا تمام مرادوں کو ترک کر دے اور نفس جو ظاہری اسباب کا خوگر ہے ان سے بالکل خالی ہو یعنی ظاہری اسباب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اگر اس کی خلوت نشینی ان اوصاف سے متصف نہیں ہے تو پھر اس کی یہ خلوت اس کو یا تو کسی بلا میں مبتلا کرے گی یا کسی فتنے میں ڈال دے گی شیخ ابو بکر رحمت اللہ علیہ وراق کی نصیحت محمد بن حمد سے روایت ہے کہ ایک شخص شیخ ابو بکر وراق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے دنیا اور آخرت کو خلوت اور قلت میں پایا یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی خلوت اور قلت میں ہے اور ان دونوں کی برائی کثرت اور اختلاط یعنی جلوت میں پائی بس جو شخص کسی بہانے سے یا کسی سبب کے بنا پر خلوت نشین ہوا تو اس کا یہ فیل شیطانی ہے شیطان اس کے اندر گھس کر طرح طرح کی خرابیوں کو آراستہ و پیراستہ کر کے اس کے سامنے پیش کر دے گا اور اس طرح وہ شیطان کے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو کر بذا میں خود یہ سمجھنے لگے گا کہ وہ اچھے روحانی مرتبے تک پہنچ گیا ہے لیکن اس کا یہ خیال باطل ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑا فتنے میں پڑ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ضروری آداب اور پابندی شرائط کے بغیر خلوت نشین ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں ذکر و افکار کرنے لگتے ہیں تو وہ اس طرح ایک عظیم فتنے میں پڑ گئے اور اس طرح وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر راہبوں اور برہمنوں یعنی جوگیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی مسلمان خلوت نشین کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا خلبت نشینی کا حاصل خیالات کی یکسوئی ہے اس میں کوئی کلام نہیں کہ تنہائی اور خیالات کے یکسو ہونے سے انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے اب اگر باطن کی یہ صفائی مذہب کی اتباع اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کے باعث حاصل ہوئی ہے تو اس صفحہ سے روشن ضمیری یعنی صفائے قلب ذکر الہی کی حلاوت اور پرخلوص عبادات کا ظہور ہوگا اور اگر یہ صفائے باطن مذہبی رہنمائی اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ نہیں ہے تو اس سے محض صفائے نفس حاصل ہوگی اور اس صفائے کا ذریعہ علوم ریاضیہ حاصل ہو سکیں گے جو دہریوں اور فلسفیوں کو منتہا مقصود ہیں بس ایسے شخص کو جس قدر اس سے انہماک ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی جائے گی جو لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے خواہ وہ خانقاہ کے علوم یعنی طریقت کے علوم ہی کیوں نہ حاصل کریں شیطان ان کو فریب میں مبتلا کرتا رہے گا اور یہ فریب اس حد تک بڑھ جائے گا کہ وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کے یہ باطل تصورات سچ ہیں اور انہوں نے اپنی منزل مقصود پا لی ہے حالانکہ ان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی خلوت نشینی سے تو برہمن اور عیسائی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن خلوت نشینی کا یہ اصل مقصد تو نہیں ہے کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے حق تعالی تم سے استقامت کا طلبگار ہے مگر تم اس سے کرامت کے طالب ہو. کشف و کرامت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے مخلص بندوں سے خلاف عادات کشف و کرامات کا بھی اظہار ہوتا ہے اور مستقبل کے بارے میں ان پر بعض باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی لیکن کرامات کے اس عدم صدور سے اس کی حالت میں انقیاز یا فطور پیدا نہیں ہوتا اور یہ بات کچھ ان کے شان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کے لیے قابل اعتراض بات تو یہ ہوگی کہ وہ زیادہ مستقیم سے منحرف ہو جائیں اگر ایسے حضرات کو کشف عطا ہو جاتا ہے تو اس خصوصیت سے ان کے ایمان میں مزید پختگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان کے ازدیات کا موجب بن جاتی ہے میں اور اس میں وہ خلوص دل سے مزید ریاضیات زہد و تقوا اور افعال حسنا میں مصروف ہو جاتے ہیں یعنی ان کی عبادات میں اور بھی ترقی ہو جاتی ہے شریعت کی عدم پیروی اور کشف اگر یہ کشف و کرامات ان لوگوں سے ظہور میں آئے جو شریعت کے پابند اور مفید نہیں ہے تو وہ راہ حق سے ہٹ کر مزید غرور و حماقت میں گرفتار ہو جاتا ہے ایسے لوگ خل خدا پر دست درازی اور تعدی کرتے ہیں اور مخلوق کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس حالت میں رہتے رہتے ایسی منزل آ جاتی ہے کہ وہ کلیتاً اسلام کے حلقے سے نکل کر قوانین شرعیہ اور حلال و حرام کے منکر ہو جاتے ہیں یعنی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا نادانی سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عبادت سے مقصود صرف ذکر الہی ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ وسلم کی اتبا پیروی اور محبت کچھ ضروری نہیں ہے اس طرح وہ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ الحاد و بے میں گرفتار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم کو اس گمراہی سے محفوظ رکھے بقو مشاہدہ بسا اوقات بعض سالکان طریقت کے دلوں میں کچھ اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ روحانی واقعات سمجھنے لگتے ہیں اور اصل حقیقت سے آگاہی کے بغیر وہ ان واقعات کو مشائخ کرام کے وقائے کے مماثل و مشابہ خیال کرنے لگتے ہیں لیکن اصل حقیقت اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر خدا کا کوئی مخلص بندہ ہے اور وہ چالیس روز تک میں بیٹھا ہے تو بسا اوقات مختلف لوگوں پر مختلف کیفیات کا ورود ہوتا ہے اس وقت بعض حضرات کا باطن یقین کامل کی بدولت بالکل صاف ہوتا ہے ان کے دل سے حجاباد اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے ایک بزرگ کا قول ہے کہ میرے قلب نے اپنے پروردگار کا مشاہدہ کیا یعنی صفائے باطن سے وہ مشاہدہ حق کرنے لگتے ہیں بعض لوگ بجائے خلوت نشینی کے اعمال حسنا منقرات سے نفس کو روک کر نماز روزہ تلاوت قرآن مجید اور مقررہ اوقات پر اسکار و اورات کے فیضان سے اس مقام تک پہنچتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ صرف ایک ذکر ہی کی بدولت ان کو مشاہدہ حق حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی مسلسل اسکار پنجگانہ نماز اور سنن مقدہ کی ادائیگی کے بعد بعض اوقات میں ذکر ہی میں مشغول رہتا ہے اور مشاہدہ حق نہیں ہوتا ان کی ادائیگی میں اس قسم کا تقاصل اور تکاہل اس سے سرزد نہیں ہوتا یہاں تک کہ وضو کرتے اور کھانا کھاتے وقت بھی ذکر میں مصروف رہتا ہے تب کہیں جا کر مشاہدہ حق میسر آتا ہے اور یہ اس کے اس کی دین دین ہے جسے پروردگار دے کیا ذکر میں لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے مشایخ ایک جماعت نے ذکر کی ذکر کے لیے مشائق کی ایک جماعت نے ذکر کے لیے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ باطن یہ کلمہ باطن کو منور کرنے خیالات میں یکرنگی اور یکسوئی پیدا کرنے میں زبردست خاصیت رکھتا ہے بشر یہ کہ حق پرست مخلص اس پر مدابمت کرے اس وقت یہ کلمہ اس کے لیے عطیائے الہی بن جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی جناب ولید رحمتہ اللہ علیہ بن مسلم باسناد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار بارگاہ احدیت میں انہوں نے عرض کیا کہ الہی مجھے امت مرحوما یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ فرما اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد علیہ اللہۃ وسلام کی امت میں ایسے گوشہ نشین متقی حلیم الطبع اور اور برگزیدہ علماء موجود ہیں جو دوسرے پیغمبروں کی مانند ہیں جو لوگ میری تھوڑی سی بخشش و مرحمت پر خوش ہو جانے والے ہیں میں بھی ان کے قلیل عمل کو قبول کر لیتا ہوں میں ان کو لا لہ اللہ کہنے پر جنت عطا کر دوں گا اے عیسیٰ جنت میں انہی لوگوں کی کثرت ہوگی اس لیے کہ کسی اور قوم کے افراد نے لا الہ الا اللہ کی ایسی اطاط نہیں کی جیسی کہ ان کی زبانوں نے کی ہے اور نہ کسی قوم کی گردنیں اس طرح سجدے میں جھکی ہیں جیسے ان کی گردنیں جھکی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک تو میں یہ آیت مرکوم ہے ترجمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شاہد بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تم میرے بندے اور میرے رسول ہو میں نے تمہارا نام متوقع رکھا ہے جو نہ دل کے سخت ہیں اور نہ کڑوی بات کہنے والے ہیں نہ بازاروں میں چیخنے چلانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے ہیں بلکہ معانی اور درگزر کرنے والے ہیں میں ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کروں گا جب تک ان کے باعث کجر، کجرو ملت سیدھی نہ ہو جائے اس طرح کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اندھی آنکھیں بہر کان اور غلاف میں لپٹے ہوئے دلوں کو کھولیں. لا الہ الا اللہ کا ورد اگر بندہ خلوت میں دل کے ساتھ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتا رہے تو یہ کلمہ اس کے دل میں اپنی جڑیں بنا لیتا ہے اور نفس کی باتیں اس کے دل سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کے دل میں اس کلمہ کا مفہوم کلمہ نفس کا قائم مقام بن جاتا ہے بس جب یہ کلمہ دل پر مستول ہو جائے اور زبان اس کو بے تکلف ادا کرنے لگے تو اس وقت قلب اس کلمے کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتا ہے کہ کسی وقت اگر یہ کلمہ زبان اور قلب سے دور بھی ہو جائے تو اس وقت بھی اس کا نور قائم رہتا ہے اور اس وقت یہ ذکر مشاہدے کے ساتھ قائم ہو کر ذکر ذات بن جاتا ہے یہی وہ ذکر ہے جو ذکر نور کے ساتھ ایک جوہر بن جاتا ہے یعنی قائم بذات ہو جاتا ہے اور غیر کا محتاج نہیں رہتا اسی کا نام مشاہدہ اور معائنہ ہے اور یہی خلوت نشینی کا منتہا مقصود ہے مختلف احوال کا ذکر باس اصحاب صدق و صفا ایسے ہیں کہ ان کو مقام یعنی مشاہدہ مکاشفہ و مشاہدہ ذکر کلما سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ قرآن پاک کی تلاوت سے یہ منزل حاصل ہوتی ہے بشرتی کے قاری قرآن کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن حکیم کرتا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ زبان کی جدوجہد جہد یعنی تلاوت کے ساتھ قلب بھی ہم آہنگ ہو یعنی بے حضور قلب صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے تاکہ صورت میں تلاوت تو زبان سے جاری ہو اور کلام ربانی کا مفہوم نفسانی باتوں کا قائم مقام بن جائے یعنی مفہوم قرآن کے وقت نفسانی کلام موجود نہ ہو اس وقت تلاوت کی بدولت باطن منور ہو جاتا ہے اور کلام ربانی کا نور قلب کا جوہر بن جاتا ہے اس طرح وہ ذکر ذات بن جاتا ہے و او و, و جوہر نور کلامی فی قلبی و یقون منہو ایزن ذکر ذات کلام کا یہ نور عظمت الہی کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے یعنی عظمت الہی کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے حقائق کی تجلیات لباس تخیل میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر و تلاوت کی اس حلاوت کے حصول سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس مخلص عبادت گزار بندے پر کمال انس س محبت از ذکر کی حلاوت سے خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس وقت حقائق کی تجلیات سوئے ہوئے انسان کی طرح تخیل کے لباس اور پیرائ میں نظر آتی ہے مثلا کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ جس نے سامپ کو مار ڈالا ہے تو خواب کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا اور حسب تعبیر وہ دشمن پر فتحیاب ہو گیا چنانچہ یہ کشف تھا جس کا مکاشفہ اللہ تعالی نے اس کو کرا دیا اور یہ غلبہ یا فتح ایک روح مجرد کی مانند ہے جس کو فرشتہ خواب نے فرشتہ خواب نے سانپ کے روپ میں پیش کر دیا تھا پس روح جو کشف فتح و ظفر ہے وہ حبر حق ہے خیال کی حقیقت اب رہا خیال وہ ایک صورت مثالی ہے جو بدن کی مانند ہے جو خواب دیکھنے والے کے نف سے پیدا ہوئی ہے بس مکاشفہ فتح و ظفر کی روح سانپ کے بدن مثالی سے مرکب ہو گئی تھی اسی وجہ سے اس کی تعبیر کی ضرورت پیش آئی اگر اس حقیقت کو کشف جو روح ظفر سے بغیر کسی تمصیل کے ہو جاتا ہے تو تعبیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور وہ عالم خواب میں سانپ کے بجائے مجرت فتح و ظفر کو دیکھتا ہے خواب ہائے پریشان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم بیداری میں وہم خیال عالم خواب میں گڈمڈ ہو کر بغیر حقیقت حال کے نظر آتے ہیں ان کو خواب ہائے پریشان یا اذغا سے کہتے ہیں اور ان خواب ہائے پریشان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی کبھی کبھار خلوت نشین اس حال میں سے بھی گزرتا ہے کہ اس کے تصور سے ایک ایسا خیال ابھرتا ہے جو حقیقت ظرف نہیں بن سکتا جس کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی ہے ایسے خیال پر کسی واقعہ یا حقیقت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اور نہ وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے کیونکہ وہ فقط خیال ہے کوئی واقعہ نہیں ہے اگر کوئی حق پرس ذکر الہی میں اس طرح مشغول ہو کہ وہ عالم محسوسیات سے بالکل بے خبر ہو گیا اور اس حال میں اس کے پاس کوئی شخص آئے تو اس شخص کی آمد کی اس کو متعلق مطلق خبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ ذکر الٰہی میں گم ہے جب ذکر ایسی حالت سے گزرتا ہے تو ابتدان اس کے نفس سے ایک مثال اور خیال رونما ہوتا ہے اور اس میں کشف کی روح پھونکی جاتی ہے وہ خیال اور تمثیل کشف سے بدل جاتی ہے تو جب ذکر الہی میں محف اپنے حال میں واپس آتا ہے تو بفیضان الٰہی وہ خود اس تمثیل یا خیال کی تفسیر کرتا ہے کہ یہ تعبیر و تفسیر اس کے باطن سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے یہ اس کی تشریح و تفصیر اس کا مرشد و شیخ بیان کرتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح معتبر خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے تصوف میں اس کو واقعہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تمثیل کے لباس میں کشف حقیقت ہے ذکر میں خلوص شرط ہے لیکن صحت واقعہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ذکر میں خلوص ہو دوسری شرط ذکر میں مہویت و استقراک ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو اور تقوی پر اس کو مداومت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کہ کشف کا سبب حکمت کا بتایا ہے اور حکمت کا تقاضا زہد و تقوا ہے یعنی اگر زہد و تقویٰ نہیں تو حکمت نہیں اور جب حکمت کا فقدان ہوگا تو کشف کا اظہار نہیں ہو سکتا خبر الہی اور کشف کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر پر حقائق بغیر لباس تمثیل ہی کے منکشف ہو جاتے ہیں ایسے احوال کو کشف و خبر الٰہی سے معصوم کیا جاتا ہے کبھی اس کا حصول مشاہدے سے ہوتا ہے اور کبھی محض سماعت سے کبھی ذاکر اس خبر کو اپنے باطن سے سنتا ہے اور کبھی ہوا کی حرکت سے محسوس کر لیتا ہے یعنی باطن کے واسطے سے نہیں جیسے حاطف غیبی یعنی غیب سے پکارنے والا ان تمام صورتوں میں کبھی وہ اپنے بارے میں آگاہ ہو جاتا ہے یعنی خبر اس کے بارے میں ہوتی ہے یا کبھی کسی دوسرے شخص کے سلسلے میں جسے خداوند تعالی بتانا چاہتا ہو تاکہ اس صورت میں ذاکر کا ایمان و یقین میں اضافہ ہو اس کے علاوہ کشف کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خواب میں بعینہ کسی چیز کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے کشف کے سلسلے میں چند روایات کسی بزرگ کے سلسلے میں یہ روایت ہے کہ انہیں ایک پیالے میں شربت پیش کیا گیا تو بجائے پینے کے انہوں نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور فرمایا دنیا میں ایک عظیم حادثہ رونما ہو گیا اب جب تک مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک میں یہ شربت نہیں پیوں گا آخر کار ان کو کش ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک جماعت داخل ہوئی تھی اور اس کو وہاں قتل کر دیا گیا حضرت ابو سلیمان الخواس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اپنے گدھے پر سوار جا رہا تھا گدھے کو مکھیاں ستا رہی تھیں اور ان مکھھیوں سے تنگ آ کر وہ اپنا سر جھکائے ہوئے تھا میں نے اس کے سر پر اپنا ڈنڈا مارا تاکہ سر اٹھا کر چلے تو گدھا اپنا سر اٹھا کر مجھ سے کہنے لگا تم یہ مجھے نہیں مار رہے ہو بلکہ اپنے سر پر مار رہے ہو یہ سن کر لوگوں نے حیرت سے کہا کیا کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا آپ نے سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ گدھے کی یہ باتیں میں نے اسی طرح سنی ہیں جس طرح تم نے مجھ سے ابھی باتیں سنی شیخ احمد بن اطارد رحمتہ اللہ علیہ درباری کہتے ہیں کہ میں تہارت کے سلسلے میں بہت احتیاط کرتا تھا ایک رات میں استنجا کر رہا تھا یہاں تک کہ ایک تہائی رات اسی طرح استنجا کرتے گزر گئی لیکن طبیعت کا اطمینان نہیں ہوا میں صورتحال سے پریشان ہو کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اس وقت غیب سے آواز آئی میں نے کسی کو دیکھا نہیں کہ اے عبد اللہ علم میں معافی ہے یعنی مترجم نے یہاں حاشیے میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے تہارت میں اتنا اہتمام نہ کیا کرو اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے کبھی اللہ تعالی اپنے بندے پر آیات و کرامات کا کشف اسی لیے فرماتا ہے کہ اس کی مزید تربیت ہو اس کے یقین و ایمان کو تقویت حاصل ہو سکے جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ایک روایت ہے کہ حضرت جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک قیمتی نگینہ تھا وہ ایک دن کشتی کے ذریعے دریائے دجلہ عبور کر رہے تھے انہوں نے ملاح کو کرائے کے پیسے دینے کے لیے یعنی گراہ کھولی اس وقت وہ نگینہ دجلہ میں گر پڑا شیخ ابو جعفر خلدی کو کھوئی ہوئی چیز مل جانے کے لیے ایک دعا یاد تھی شیخ نے وہ دعا پڑھنا شروع کی اور نگینہ ان کو ان کاغذوں ہی میں مل گیا جو انہوں نے کرائے کے پیسے دیتے وقت الٹ پلٹ کیے تھے وہ دعا یہ ہے یا جام ان سی لیوم رئی بفی ہی اجما دولتی اے لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے میری کھوئی ہوئی چیز مجھے لوٹا دے ہمارے ایک شیخ کو جو ہمدان میں تھے ایک شخص نے یہ واقعہ سنایا کہ اس کی ایک بار خلوت نشینی کی حالت میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں یہ مکاشفہ ہوا کہ وہ اپنی کشتی سے دریائے جیہون میں گرنے والا ہے یعنی بے خبری کے عالم میں قصد نہیں یہ معلوم ہونے پر انہوں نے اس کو یہیں سے مقام مکاشفہ سے جھڑکا اور اس طرح وہ دریا میں گرنے سے بچ گیا یہ شخص نواہ ہمدان میں تھا اس کا بیٹا دریائے جیہون میں کچھ عرصے کے بعد جب لڑکا واپس آیا تو اس نے بتائے کہ میں پانی میں گرنا ہی چاہتا تھا کہ والد کی سرزنش کی آواز سن کر سنبھل گیا اور گرنے سے بچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاساریت الجبل فرمانہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں قبر رسول پر بیٹھ کر جب یا ساری جبل فرمایا اور اس وقت ساریہ کا لشکر نہادند یعنی فارس میں تھا یہ آواز سن کر نہاون نہادند میں اسلامی لشکر نے پہاڑ کی آڑ پکڑی اور دشمن پر فتح یاب ہوئے لوگوں نے جناب ساریہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے یہ اقبارگی پہاڑ کی آڑ کیوں پکڑی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ وہ فرما رہے ہیں یا سر یا الجبل ایمان کے چار ارکان ابن سالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے چار رکن ہیں ایک ایمان بالقدرت ایک رکن ایمان بالحکمت ایک رکن قوت و طاقت سے مبرہ اور ایک رکن ہر ایک چیز میں خداوند وند جل سے مددگار کا خواستگار ہونا ان سے پوچھا گیا کہ ایمان قوت و طاقت سے مبرہ جواب دیا کہ اس بات پر ایمان لانا اور انکار نہ کرنا کہ اللہ کا ایک بندہ مشرق میں داہنی کروٹ پر سو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے الطاف و کرم سے اس کو ایسی قوت عنایت فرما دے کہ جب وہ داہنی کروٹ سے بائیں کروٹ لے تو مشرق کے بجائے وہ مغرب میں ہو اور تم کو اس بات پر تعجب نہ ہو اور اس کو, اس کو وقوع میں تم کو کوئی ش... تم کوئی شک نہ کرو بلکہ اس پر ایمان لاؤ کہ ہاں اللہ تعالی کی قدرت سے ایسا ہو سکتا ہے حضرت شیخ سہروردی وردی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت مجھ سے ایک فقیر کے سلسلے میں اسی طرح کی ایک حکایت بیان کی گئی کہ وہ بزرگ مکہ میں تھے اور ایک شخص بغداد میں مکہ میں اس بغدادی کے مرنے کی خبر مشہور ہوئی پس اللہ تعالی نے اس مکی بزرگ پر مکاشفے سے یہ ظاہر کیا کہ وہ بغدادی زندہ ہے اب بازار میں ایک سوار کے ساتھ چل رہا ہے اس وقت ان بزرگ نے اس بغدادی کے احباب کو مطلع کیا کہ تمہارا دوست فوت نہیں ہوا ہے اور حقیقت یہی تھی خود اس درویش نے مجھے بتایا کہ میں نے اس شخص کو بازار میں دیکھا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے بغداد کے بازار کے ایک لوہار کے ہتھوڑے کی آواز سنی لیکن جس کو یقین ہے کامل کی دولت حاصل ہو چکی ہے اس کو کسی چیز کی اس قسم کشو و کرامات ضرورت نہیں ہوتی یہ تمام کرامات دل میں ذکر کے کر کے جاگزی ہو جانے اور قلب کے ذاکر ہو جانے سے کم درجے کی ہیں قلب کے ذاکرین بن جانے کے مقابلے میں ان کی حیثیت ثانوی ہے یعنی کبھی بعض حضرات کو ایسے واقعات کا مکاشفہ کرایا جاتا ہے اور مرتبہ ایک کشف عطا کر دیا جاتا ہے یہ تمام باتیں تقویت یقین کے لیے ہیں لیکن وہ شخص جس کو شرف یقین حاصل ہے اس کو ان مکاشفات کی حاجت نہیں ہوتی یعنی مکاشفات کی حکمت میں مریدوں کے لیے تقویت اور سوال کرنے والوں کے لیے تربیت کا سامان موجود ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کے یقین میں اضافہ ہوا اور وہ نفس کشی کی طرف مائل ہوں اور دنیا کی لذتوں کو ترک کر یں اپنے نفس سے آمادہ اے پیکار ہو جائیں ان کے پرسکون عزم میں ایک حیجان برپا ہو جائے اور پھر وہ وقت ان کاموں میں صرف کریں جس کے ذریعے قرب الہی حاصل ہو سکے اور وہ اس منزل پر پہنچ جائیں کہ ان لوگوں کے طریقے کو پسند کرنے لگیں جن کو یقین کامل سے کشف کا حصول ہوا ہے یہ اس لیے ممکن ہے کہ ایسے مریدوں میں ایک کامل استعداد موجود ہے اسی لیے ان پر پیچیدہ مقامات کو سہل و آسان بنا دیا گیا اور پوشی امور ان پر ظاہر کر دیے گئے ہیں. عیسائی راہب اور ہندو یوگی ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ عیسائی راہبوں اور برہمنوں سے ایسے امور کا صدور کرایا جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے بلکہ گمراہی اور ہلاکت کے راستے پر گامزن ہیں ان سے ایسے امور کا صدور۔ مکر و استدراج کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی اپنی نادانی سے اپنی اس حالت پر نازاں ہوتے ہیں اس میں مشیت الہی یہ ہے کہ اس طرح وہ گمراہی و زلالت اور بارگاہ خداوندی سے دوری میں گرفتار ہیں سالک کو چاہیے کہ وہ اپنی کامیابی پر نازہ نہ ہو سالک کے طریقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کو اس سلسلے میں کشف و کرامات کچھ حاصل ہو جائے تو, تو وہ اس پر نازہ نہ ہو مثلا اگر وہ پانی پر چلے یا ہوا میں اڑے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ زہد و تقوی کا پورا پورا حق ادا نہ کرے اگر حق کے زہد و تقوی ادا کر رہا ہے تو یہ کرامت اس کی ترقی میں مانے نہیں ہوں گی مگر جو شخص سالک اس غلط خیال میں الجھ کر رہ گیا یا اس غلطی پر قنات کر بیٹھا کہ, اب, مجھ کو کہ اب, اب کو مجھ سے کرامات کا صدور ہونے لگا ہے لہذا میں کمال پر پہنچ گیا اور اس نے اپنی خلوت نشینی کو اخلاص سے مستحکم نہیں کیا یعنی اس کی خلوت نشینی میں اللہ کے ساتھ اخلاص نہیں ہے تو اس صورت میں مکر کو اپنی خلوت میں لے جاتا ہے اور غرور و تکبر کے ساتھ لے کر وہاں سے نکلتا ہے اس وقت وہ عبادات کو حقیر سمجھنے لگتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس سے روحانی لذت کو چھین لیتا ہے اس کے دل سے شریعت کا احترام رخصت ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ دنیا و آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے پس ایک طالب صادق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خلوت سے مقصود اصل تقرب حق تعلیٰ ہے اس طرح کہ اس کے تمام اوقات اچھے کاموں میں بسر ہوں صرف تنہائی میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہے بلکہ شرط یہ ہے کہ خلوت کے تمام اوقات طاعت و عبادات اور اعمال ہسنا میں بسر ہوں اور وہ اپنے اعضاء و جوارح کو مقروحات سے محفوظ رکھے خلبت نشینوں کے لیے اوراد تقسیم اوقات اور مداوعت اسکار ان کے احوال سے غائب ہوتی ہے ہر ایک کے لیے لائحہ عمل یکساں نہیں ہے اور بعض اصحاب کے لیے صرف ایک ذکر کا ورد ہی موضوع اور مناسب ہوتا ہے کچھ حضرات کے لیے اوراد کے بعد اسکار کو ضروری سمجھا جاتا ہے ان فرق مراتب کا علم ایک شیخ کامل کو ہوتا ہے وہ بالخصوص مریدوں کے احوال اور کی استعداد سے باخبر ہوتا ہے ورنہ عام طور پر شیخ کا متمع نظر عوام کی خیر خواہی ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ دل میں رکھتا ہے تو وہ لوگوں کو اپنا نہیں بلکہ خداوند قدوس کا مرید یعنی تاب فرمان بنانا چاہتا ہے یعنی اس کی خواہش میں شائبہ نفس نہیں ہوتا بلکہ وہ اتباع کو پسند کرتا ہے اس میں فساد راہ نہیں پاتا بلکہ کے مزید اصلاح ہو جاتی ہے